السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے ابھی ابھی مجھے روم میں آ کر پتہ چلا ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جاوید بھائی کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے اب نا اللہ و ابنا اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومہ کی بخشش فرمائے اور بلندی درجات ان کو نصیب فرمائے تو اس غم میں اس دکھ میں ہم سب جوید بھائی کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان, ان کو صبر جمیل اجویم عطا فرمائے اور مفتی صاحب نے قبلا نے ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں ان کے لیے دعا بھی فرما دی اور میں جاوید بھائی سے چونکہ میرا بھی بڑا کافی اور پرانا تعلق ہے تو اس حوالے سے آج کی جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ شاء تعالیٰ صحیح مسلم چیف کا جو درس ہوگا اور اس کے علاوہ جو بھی نیک باتیں ہم کریں گے تو ان کی تباہی میں میں یہ نیجیتن ارض کر رہا ہوں کہ اس کا سارا سواب جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جوید بھائی کی والدہ مرحومہ کو پیش کیا جائے گا اور جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کے بعد دوسرے جو عمران بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے اس پر بھی ان شاء اللہ تعالی روشنی ڈالیں گے لیکن بعد میں کیونکہ یہ سوال کچھ ہار بندے کے لیے نہیں ہے جو زیادہ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہے تو ابھی ان اللہ تعالیٰ صحیح مسلم شیخ کا درس ہوگا اور آج جو اس مناسبت سے ایک دو باتیں جو ہیں وہ عظمت والدین کے حوالے سے بھی کروں گا ان اللہ تعالیٰ اور ساتھ ساتھ ایک دو حدیث جو ہیں وہ اسال اس سباب پر بھی پیش کروں گا جوید بھائی ابھی ہو کہیں شاید بہرحال اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو میری طرف سے بھی تزیت ان کے ساتھ اور جتنے بھائی رومنے بعد میں آئے ہیں جن کو بھی پتہ نہیں ہے ان سب کو میں ایک بار گوشت گزار کر رہا ہوں ویسے تو بینر لگا ہوا ہے پر کہ ہمارے جاوید بھائی جاوید دو ہزار پانچ کے نک سے جو تشریف لاتے ہیں ان کی والدہ محترمہ کا آج انتقال ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی بخش فرمائے سب لوگ ان کے لیے دعا کیے کی گا اللهم صل وسلم و أبدا على حبيبي بك خير الخلق كلهم اللهم صل من يسلم أبدا على حبيبي كا خير الخلائق إليه مي هو المحبيب الذي ترجى شفاعته المحبيب الذي ترجى شفاعته لكنه لِمَن نَرْأَى حَالَهُ قَطِعَ فِي مَوْلَا يَصَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خير الخلق go do یا اکر ملکی علی سیدنا محمد وسلم جنامی قدر حضرات صحیح مسلم شریف کتاب قابل امان سے منتخب احادیث کا نرس جاری ہے آج کی جو حدیث پاک جس پر ہم بات کریں گے اس کے علاوی حضرت سیدار فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالی یمن کی طرف سے ایک ہوا پیدا کرے گا جو ریشم سے نرم ہوگی جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کی جان قبض کر لے گی قیامت سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی پیاری سی ٹھنڈی سی نرم سی ہوا چلائے گا کہ جو ایمان والوں کی ارواح کو قبض کر لے گی اور ان پر قیامت کی ہولناکیاں برپا نہیں ہوں گی اور اسی مسلم شیش میں آگے چل کر کتاب المان ہی کے اندر ایک دوسری حدیث ہے جو اس مضمون کے ساتھ ملتی جلتی ہے کہ اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنوں سے پہلے نیک آ اپنا لو ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا رات کو کافر یا رات کو کافر ہوگا اور صبح کو مومن اور تھوڑا سا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنا دین فروخت کر دے گا اور حضرت سگیر انس رضی اللہ تعالی رہو سے بھی اسی بات میں ایک اور حدیث منقول ہے کہ جب آیتِ کریمہ یا لا ترفعو فوق صوت کریما اے ایمان والوں اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ کرو نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میں تو جہنمی ہو گیا میرے تو اعمال ضائع ہو گئے حضور پہ نور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے حضرت بن رضی اللہ تعالیٰ حابد کا کیا حال ہے کیا وہ بیمار ہیں آ نہیں رہے حضرت کیا رضی اللہ, تعالیٰ عنہ نے کیا رسول اللہ, علیہ اللہ علیہ میرے ہمسائے ہیں بیمار ہوتے تو مجھے بھی علم ہوتا اس کے بعد حضرت سعد ربی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے تمہارے بارے میں پوچھا ہے حضرت ثابت جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو تم اچھی طرح جانتے ہو احساب کہ میں میری آواز جو ہے وہ تم سب میں زیادہ بلند ہے اس لیے میں تو جہن ہو گیا میری تو آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند ہو جاتی ہے تو حضرت اشعد رضی اللہ تعالیٰ خدشے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم حضرت رضی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی بارگاہ اونچا بولنے کی وجہ سے وہ تو نا از بلّہ جانوی ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بل من احل جنہ، وہ تو جنتو انسان ہے تو اب یہ تین احادیث ایک حدیث کے احپاک کی صورت میں میں نے مختلف جگہ سے پڑھی ہیں کتاب ایمان سے تو ان پر تھوڑی سی ہم بات کریں گے انشاءاللہ شاء تعالی پہلی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے پیارے رسول اکریم صلی اللہ تعالی وسلم کو رب العزت خالف کا اعناط اللہ کریم نے موجودہ زمانے کا آنے والے زمانے کا جسے ہم حال و استقبال کہتے ہیں ہر زمانے کا اللہ تعالی نے علم عطا فرمایا ہے اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم قرب قیامت جو مخصوص حالات ہوں گے ان کو سر پہلے دھیان فرما رہے ہیں کہ ہوا چلے گی اور بغلوں کے نیچے سے گزرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جس جس مومن کے وہ نیچے سے گزرتی جائے گی اس کو موت آتی جائے گی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ مومن اور مسلمان جو ہیں وہ ہولناکیاں جو قیامت کی ہوں گی جن کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے اور جو شدتیں اور سختیاں مذکور ہوئی ہیں قرآن کریم میں تو وہ سب کی سب جو ہیں اس پر نہیں برپا ہوگی وہ ان کو سہنے سے محفوظ رہے گا اس لیے تو اس کو یہ فائدہ ہوگا تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ خبر سدمیں پہلے دے رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت دیا گیا کہ بندہ رات کو کافر ہوگا تو دن کو مومن اور دن کو مومن ہوگا تو رات کو کافر لیکن اتنی تیزی کے ساتھ لوگوں کے عقائد اور ایمان بدلیں گے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ صورت پیدا ہو چکی ہے اور فرمایا تھوڑا سا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنا دین تک فروخت کر دیں گے تو ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں دین کے نام پر دین فروشی کر رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات کے لیے اپنا دین فروخت کر دیتے ہیں اپنے مسلک اور مذہب تبدیل کر رہے ہیں تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں پہلے سے اس کی خبر دے رکھی ہے اور تیسری چیز جو ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت سکیونہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعت کمزور تھی تو یہ ایک فطری سی بات ہے کہ جو بندہ اونچا سننے کا عادی ہو فطری طور پر وہ اونچا بولتا بھی ہے جیسے اس کو آواز کم سنائی دیتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعی لوگوں تک بھی آواز کم پہنچتی ہے تو ذرا زور سے بولتا ہے یا دوسری اس کی صورت یہ بھی ہے کہ اس کے جو اپنے کام کے پردے ہوتے ہیں ان تک بھی آواز پہنچانے میں اسے دقت محسوس ہوتی ہے تو اس لیے ذرا زیادہ زور سے بولتا ہے تو وہ تو ثابت من قید صدی اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی شخص تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے آپ کے بڑے ہی پیارے صحابی تھے اور سرکار اللہ علیہ اللہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اکثر گفتگو کیا کرتے تھے ہوا یہ کہ جب یہ نازل ہوئی یا آئے تھے وہ بارکاہ نازل ہوئی نا احمدی تو ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اونچا نہ کرو جب یہ آئے انہوں نے سنی اور کیونکہ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ انتہبا کو آم علکم و انتم لات کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سب عمل جو ہے وہ ضائع کر دیے جائیں اپنی خبر تک نہ ہو تو یہ آئے مبارکہ کا سننا تھا اور عبرت ثابت بنقی اللہ تعالیٰ تھے انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ کمرے کا بند کر لیا اور بیٹھ گئے اور گھر والوں سے بول دیا کہ اب مجھے کوئی یہاں سے اٹھائے نہ میں تو جی حمل ہو گیا میرے تو عمل ضائع ہو گئے میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیم کی بارجہ میں بلند آباز سے کلام کرتا رہا ہوں اور زارو قطار رو رہے ہیں اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر اور لجپال کی لج پالیاں ادھر تو وہ رو رہے ہیں اور ادھر میرے آکا کریم صلی اللہ تعالیسم یاد فرما رہے ہیں اور سعد وہ ثابت نہیں آ رہے کیا ہوا ان کو تو رسول پاک نے پوچھا ان کے بارے میں تو حضرت کے بارے میں جیسے ہی سرکار علیہ صلاح السلام نے دریافت کیا تو حضرت سعد ان کا جب پتہ کرنے کے لیے گئے تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو رو رہے ہیں وہ تو اپنے کمرے میں بند ہیں اور نہ کسی سے کلام کرتے ہیں نہ کچھ ان کو کھانے پینے کی ہوش ہے بس وہ تو رو رہے ہیں تو انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے نام پر جب دروازے پر جا کر بات کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے تو انہوں نے فوراً دروازہ کھولا تو حضرت ساد ربی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے یاد فرما رہے ہیں تو دیکھیے اپنے نصیب کی بات ہے کہ ایک تو ہر مومن ایمان والا جو ہے وہ کوشش کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے جاتا ہے اور وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بارگاہ میں یاد فرما رہے ہیں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہو سرکار اسلحا سرم کریے اس شادی مبارک سن کر چل پڑے اب دیکھیے ان کے ذہن میں کیا تھا میں تو جہنوی ہو گیا میں تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وبارکہ سلامہ کے سامنے اونچا بولا یہ سوچ کر جا رہے ہیں اور ادھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بشارت تو دے دی تھی بالوں والے نہل جننا بلکہ وہ تو جنتی ہے غلاموں سے فرمایا وہ کیوں پریشان ہوتا ہے اس کے ہم جو ہیں فرمایا وہ تو جنتی ہے اور اب حضرت ثابت بن رضی اللہ تعالی جب سرکار سلاط اسلام کی بارگاہ میں پہنچے وہ تو اپنے کیے یہ پرمادم تھے کہ میں اونچی بول بیٹھتا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پتہ نہیں میرا کیا بننے والا ہے لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دربار اور گوہر دیکھیے اور وہاں سے اتاؤں کی بارش دیکھیے جو اپنے کی پرمادم ہو کے آتا ہے تو اس کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کیسا نوازتے ہیں اور یہاں تو سرکار کے غلام ہیں حاضر خدمت ہوئے تو فرمایا تم میری بارگاہ میں آتے کیوں نہیں عرض یارسلی اللہ علیہ وسلم بس اس بات سے خوف خوفزدہ ہو گیا تھا اس بات سے ڈر گیا تھا یار صلی اللہ علیہ صلاح وسلم کے میرا تو سب کیا گھر آ گیا اور کہیں آگے جا کر مزید کچھ بول نہ بیٹھوں آپ کی بارگاہ میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارت دی اور ساتھ ساتھ فرمایا اما پر با شاہ خنی بن شہید فرمایا کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتا کہ تیری زندگی بڑی ہی تعریف والی یعنی گزرے عزت آبری والی یعنی گزرے اور تجھے شہادت کی موت نصیب ہو تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ رض کرنے لگے یار صلاحی بڑھ کر اور کیا چاہیے تو پیارے آکا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا ایسا ہی ہوگا اب دیکھیے وہ تو آئے تھے اپنی خطاط سمجھ کر نادم ہو کر سرکار کی بارگاہ میں آ رہے تھے تو یہاں سے کیا آتا ہوا فرمایا کہ زندگی بھی بڑے لطف سے گزرے گی بڑی عزت و آبرو والی زندگی ہوگی اور تجھے موت بھی شہادت کی نصیب ہوگی اب ہوا کیا کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما لیا کہ ہوا بن ہوا الجنہ یہ تو جنتی بندہ ہے اب وہ جدھر سے گزرتے ہیں لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیسم نے جنتی فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کو سرکار علیہ السلام نے جنتی قرار دیا ہے تو بھائی جس نے جنتی دیکھ رہا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد کے مطابق اس بندے کو دیکھے جسے آکا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا ہے تو ساری زندگی ہر طرف سے ان کی تعریف ہوتی تھی ہر طرف سے لوگوں ان کے ساتھ محبت اور چاہت کا اظہار کرتے تھے تو پھر کیا ہوا ایک فرمان تو پورا ہوا اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا ارشاد گراہی تھا کہ تجھے موت شہادت کی نصیب ہوگی تو حضرت سید و نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ قیادت میں جب مسلمہ قزاد کے خلاف لڑنے کے لیے گئے تو وہاں میدان میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت بھی عطا فرما دی تو آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمانے ذیشان بھی پورا ہوا کہ موت بھی انسی ہوئی تو شہادت کی ہوئی لیکن ہوا کیا کہ جو اللہ کے محبوب علیہ وسلم کی بارگاہ سے اتنا کچھ اتنے انعامات لے کر آئے تھے تو ان انعامات کا ظہور ابھی باقی تھا جیسے ہی ان کی شہادت ہو گئی تو رات میں کسی نے ان کی ذرہ اتار کر اس کو چھپا لیا تو اگلی بات حضرت سنگی بن خالد بن ہوئی تعالیٰ کے خواب میں آپ آئے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اور آ کر کہنے لگے کہ میری ضرع فلاں فلاں شخص کے پاس ہے اس نے اتاری ہوئی ہے اور آپ ایسا کریں کہ وہ زیرہ جو ہے اس سے لے کر اس کو فروخت کر دیں اور اس کو فروخت کر کے جو رقم ملے اس کا میں نے فلاں فلاں شخص کا قرض دینا ہے اس کو میری طرف سے قرض ادا کر دیں تو خالد بن نوید تعالیٰ نے آپ کی نشاندہی پر وہاں سے چک کروایا تو وہاں وہ زیرہ موجود تھی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا تو یہ بات بھی آپ کی شہادت کے بعد معروف ہو گئی کہ دیکھیے یہ کیسے پیارے شہید ہیں جن کی زندگی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سننے دعا دی تھی تو آج بھی ان کا اثر نظر, نظر آ رہا ہے کہ شہادت کے بعد بھی آپ اپنے حالات سے باخبر ہیں اور پیچھے والوں کو خواب نیا کر رہنمائی بھی فرما رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ثابت بن قید سردی اللہ تعالی عنہو کہ جنتی کی خبر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور کتنی واضح اور کتنی یقینی تھی اور صحابہ کرام علیہ دان کو دیکھیے کہ ان کو اس پر پورا پورا ایمان حاصل تھا پورا ایمان اور عقان تھا کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ حضور آپ کو کیسے پر وہ ثابت جنتی ہیں یا رسول اللہ علیہ صلاح السلام آپ کو جانتے کچھ نہیں نوزد اللہ آپ کو تو اپنا پتہ نہیں جیسا کہ آج کل کے دے دنیا آدمیوں کا عدیدہ ہے کہ نوزب اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو اپنی خبر نہیں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں جانتی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ حضرت ثابت میں قیس کے بارے میں کیسے بتائیں گے تو کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس ارشاد مبارک پر ان کو اسی قدر اطمینان تھا اسی قدر یقین تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو فرما دیا دنیا ادھر سے ادھر تو ہو سکتی ہے پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی اس لیے اب دیکھیں یہ جو صحاب بدر ہیں ان کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیس میں فرمایا جو ہیں اور یہ کل کا علم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ پاک نے دیا کل صحاب بدر کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرما دیا اور اپنے کئی غلاموں کے بارے میں ایسا اثرکار علیہ اللہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اور آنے والے کل کا علم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اور یہ انہیں پانچ علوم کا حصہ ہے جس کے اللہ کہا گیا کہ اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا تو بھائی اللہ کے سوا حقیقت ان کو کوئی نہیں جانتا مگر جسے رب بتا دے اس کے جاننے پر کس کو اعتراض ہے تو صحابہ کرام علم پر اعتراض نہیں کر رہے اور وہ کرتے بھی کیوں وہ تو ایمان کے خمید سے تیار ہونے والے انسان تھے جانتے تھے کہ جو محبوب اللہ و قلم جنت بے وق ارش و کرسی کی حقیقتوں اور کفیزتوں کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے بلکہ ان موجودات کے خال کو مالک کے جلبوں کا نظارہ کرتا ہے اس کی نظر رحمت اور علم و حکمت کے سامنے اور کون سی چیز کشیدہ رہ سکتی ہے اور اسی حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کے رام علیہ رضوان کے حسن ادب کا بھی ذکر ہے ان کے ادب کا انداز کیسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علم کی بارگاہ نے تو بنانی قدر حضرات بات صرف ہی سمجھنے کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارکا وسلم بشارت دیتے ہیں کسی غلام کو خوشخبری دیتے ہیں جنتی ہونے کی تو باقی غلاموں میں سے باقی صحابہ کی بار علیہ مردوان میں سے نہ کسی نے اعتراض کیا ہے نہ کسی نے انکار کیا ہے بلکہ صحابہ حویث کی آگے روایت فرما کر یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی و وآلہ وسلم کی پاک زبان سے جو نکل گیا وہ پورا ہوا اسی لیے کسی شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک بات کی ہے ایک شعر کہا ہے تو کہ وہ آپ سب کی نظر کر رہا ہوں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے سے بات ہے کہ رہی تمہار سے جنکلی وہ بات ہیں کہ رہی وسّم تو آج کی حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو اللہ تبارک و نے بے شمار علوم عطا فرمائے ہیں جن میں خاص قیامت کا علم بھی ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ان علوم کو ہم نہ سمجھ سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں کیونکہ دینے والا رب ہے اور لینے والے فنکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور اس میں صحابہ کبار علیہ مردوان کے ادب ادائب اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضری کا ذکر پاک ہے اور قرآن حکیم نے خود صورت الحجرات کی جو آئے مبارکہ آج کے اس درس میں گزری اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار کا ادب سکھایا ہے اور ادب ہی بنیادی چیز ہے جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس کچھ نہیں الحمد اللہ تعالیٰ اہل سنت وجوہات کی یہ خوش نصیبی ہے کہ یہ ادب والے ہیں اور ادب والوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے ہمارے اکادرین ادب والے تھے اور اسی ادب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت کو عطا فرمایا اہل سنت کو دوام بخشے رب العالمین خالق کائنات اور اسی ادب کی برکت سے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آہل سنت کا پار ہوگا اللہ تبارک وطہ دلہ وز کریم کی بار میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و علی وبارک وسلم کے طفیل ہم سب کی آج کی اس حاضری کو قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے خصوص ہمارے جوید بھائی کی والدہ و کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی کے طفیل ان کو جنت اور فردوس میں اعلی مقام نصیب فرمائے ان کی زندگی کی ملشات کو معاف فرمائے کمیوں کوئیں زندگی کی اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور جتنے بھائی بہنیں یہاں اس وقت موجود ہیں ان میں سے جن کے ماں باپ پردہ کر گئے ہوا اللہ پاک سب کو جنت الفنے والا مقام عطا فرما اور اللہ پاک کی بار میں یہ بدوا ہے اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے فیلت لمبی زندگی صحت و تندرستی والی عطافرما تو جیسا کہ شروع میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دو حادث جو ہیں وہ عظمت والدین پر بھی آج بیان کر دوں گا کیونکہ یہ آج بیچ میں ایک ٹاپک آ گیا اور سات ساتھ ساتھ ایک دو حادث جو ہیں اس آلیہ پر بھی تو ابھی میرا ٹائم کچھ باقی ہے تو اس حوالے سے میں گزارش پیش کر دیتا ہوں دعوت کے اندر پاک موجود ہے بارگاہ میں ایک شخص آیا تو ارزکی ہویا رسول اللہ علیہ سلاۃ السلام میں آپ سے جہاد پر بیٹھ کرنا چاہتا ہوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمائیں والدہ زندہ ہے حضور زندہ ہیں فرمائن کی خدمت کرنے والا تیرے سوا کوئی اور ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سلام نے میرا اور کوئی بھائی نہیں ہے جو ان کی خدمت کر سکے میں اکیلا ہی ہوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر سے رخصت ہو کے آ رہا تھا تو ان کے کی تأثرات کیا تھے عرصیہ ریاسلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بڑے گنگین تھے بڑے دکھی تھے میرے آنے پر رو رہے تھے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے جو ارشاد فرمایا وہ بہت ہی غور سے سننے والا دل کی تختیوں پر لکھنے والا ہے جہاد جیسے اہم فریضے پر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ماں باپ کی خدمت کو ترجیح دے رہے ہیں فرما ارج جی تو واپس لوٹ جا تو جہاد کی بیت کرنے جہاد پر بیت کرنے کے لیے آیا ہے واپس چلا جا اب اک ہما کماں جس طرح ان کو رلا کے آیا نہ جا کے ان کو ہنسا دے تجھے گھر بیٹھے ہر چیز کا سواب جائے گا تو اب دیکھیے کتنا پیارا فرمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور غور کرنا چاہیے ان لوگوں کو بھی جو آج جہاد کے نام پر لوگوں کے بچوں کو ورگلا کر خود بھی قتل کر کر کے تو آپ کہیں ٹھینک رہے ہیں اور جہاد کے نام پر لوگوں سے چندا بٹور رہے ہیں اور ماں باپ کا بے دبد گستاخ بنا رہے ہیں تو آج کے دور میں جس بندے کے ماں باپ ہریات ہو اور وہ ان کی خدمت کر لے اسے یہ اس طرح کے جہادوں کی ضرورت نہیں ہے جو صحیح جہاد تھا تو سرکار صلی اللہ لاپس نہیں تو اس سے واپس موڑ دیا اور فرمایا کہ جا کر ماں باپ کی خدمت کرو گھر بیٹھے روحات کا سواد ملے گا تو اس لیے جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کریں ان کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے حج مبرور کا سواد ہے ان کے قدموں میں جنت ہے تو یہ سب فضیلتے اسی ہی لیے ہیں کہ انسان ان کی خدمت کرے تو جب بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی وبارکا وسلم نے جات فرمایا اقرامات السان ان قاتل جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے سلاسدن فرمایا لیکن تین عمل اس کے ایسے ہیں جن کا تعلق بندے کے مر جانے کے بعد بھی اس کے ساتھ قائم رہتا ہے تو آقہ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمائے صدقہ تم جاریہ پہلا تو ہے صدقہ جاریہ مرنے والا اگر اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر کے گیا ہو تو بندہ فوت بھی ہو گیا لیکن اس کے کیے ہوئے صدقہ جاریہ کا ثواب بدستور قائم رہتا ہے اس کو ملتا رہتا ہے قبر میں بھی دوسرا آکا کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور علم یومتا خوب ہی یا پھر والا جو ہے وہ کوئی علم جانتا تھا ایسا علم جو نافع تھا اس نے وہ نفع دینے والا علم جو ہے وہ آگے کسی کو سکھایا پھر اس نے آگے سکھایا تو اس طرح یہ چین بن گئی تو جب تک اس کے علم کے پڑھنے پڑھانے کا وہ سلسلہ جاری رہے گا اس بندے کو قبر تک قبر کے اندر صبا پہنچتا رہے گا اور تیسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فنا اول بن صاحی یاد ہو یا پھر مرنے والے کی اولاد پیچھے نیک ہو وہ اس کے لیے دعا کرے تو اس کو سواپ پہنچتا ہے تو بس یہی مطمئن نظر ہے آج اس عدی سے پاک کو بیان کرنے کا کہ نیک اور کا کام یہ ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے اور جن کے والدین انتقال کر گئے اللہ تعالی سب کی بخشش و مفقت فرمائے مولت تعالیٰ ہم آج کے اسپوری محفلے کا ثواب اپنے جاوید بھائی کی والدہ محمد کی خدمت میں پیش کرتے ہیں مولت تعالیٰ ان کو اطاف فرما کے ان کے گناہوں کو مواف فرما دے یا اللہ پاک ان کی بخشش اور موفیت فرما دے اور جاوید بھائی اور ان دیگر جو بہن بھائی ہیں مولا تعالیٰ ان سب کو صبر عطا دے اور یہ بالخصوص جو, جو دوارے غیر میں بیٹھے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو ان دل کو ڈھارس بنا دے یا اللہ تعالیٰ ان کو سکون فرما دے اور, اور جن بھائیوں بہنوں کی ماں باپ بیمار ہیں اگر تم ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما دے اور بھی دن بھائیوں نے دعا کے واسطے کہا ہے مولا تعالیٰ سب کی میری تمناؤں آرزوؤں کو پورا فرما دے مولا مولاتعالیٰ جتنے بہن بھائی اپنے کام کا چھوڑ کر اس محفل میں شریک رہے میری حوصلہ افزائی کرتے رہے میرے ساتھ شامل رہے مولا تیرے محبوب کی باتیں سنتے رہے یا اللہ پاک سب کی تمناؤں آرزوؤں کو یا اللہ تعالی پورا فرما دے ہمارے وہ کام جو بگڑے ہوئے میرا سنوار دے یا اللہ تعالیٰ جو کام ہمیں بگڑے لگتے ہیں سنوارنے والے نہیں لگتے مولا تو اپنے کرم سے ان کو بھی سنوار دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک اور پیاری اور خوبصورت باتوں کا صدقہ مولا تعالی ہم سب کو مرت وقت کلمہ طیبہ نصیب کرنا اور یا اللہ پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت نصیح فرمانا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے توفیل ہم سب کو دنیا جہان کی ثقافتوں سے مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ بچا کر اپنے محبوب کی غلانی میں رکھ اسی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دی اسی نے ہمیں موت عطا فرما مولا تعالیٰ جو ہم نے تو سے مانگا ہمیں عطا فرما جو نہ مانگ سکے مولا وہ بھی عطا فرما جو مانگا اگر بہتر نہ مانگ سکے تو مولا بہتر کر کے عطا فرما اللہ تعالیٰ میرے شیخر کام الیرۃ استاد پیرب المحمد محمد محمد عبد الرشید صاحب قادل رحمۃ اللہ تعالیٰ لے آپ کے درجات کو بلند فرما اور ہمارے بھائی علامہ محمد آصف شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ لے ان کے دراجات مولا تعالیٰ بلند فرما ان کے مزار پورنوار پر لات بار کا نزول فرما مولا تعالیٰ اپنے دے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالی ہم سب کی آرزوں تمناؤں کو پورا فرما اس روم کو آباد و شاد فرما مولا تعالیٰ اس روم میں آنے جانے والے اس روم کو آباد کرنے والے اس کو وقت دینے والے سب بہن بھائیوں کو مولا تعالیٰ ان کی من چاہی مراد فرما سبحان رب عزت وسلام العلوم الحمد اللہ رب العالمین جی بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا اور کموجن بھائی تو اب بی آر بی پہ چلے گئے ہیں تو ان کے سوال کا جواب ہے ان شاء اللہ تعالیٰ جب کبھی وہ میں ہوں گے تو بین دوں گا جنہوں نے سوال پوچھا تھا کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ مشکل سے سوال کر کے اور خود غیر ہو جائیں اور بعد میں میں باقی لوگوں کو تنگ کرتا رہا ٹھیک ہے کسی بھائی کا اگر کوئی سوال ہو اس, اس سوالے سے جی بہت شکریہ بھائی آپ سب کا بھی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جگہ دیں تو کسی بھائی کا اگر کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا مائک فری ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ مائک پر میرے خال کو گائیڈ نہیں آنا چاہ رہے تو اگر کسی کا کوئی ٹیکسٹ میں سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں اور اگر روم میں نہیں کر سکتے تو کسی کا کوئی پی ایم کا سوال ہو تو وہ کر دیں چوبری سوانا صاحب آپ کدھر غائب ہو گئے ہیں آپ آئیں اور مائک لے لیں عرصہ دراز ہو گیا کہ آپ نے جناب ہمارے کانوں کو اپنے رس نہیں بھولا تو آپ جناب ذرا دیں اور اپنی میٹھی میٹھی اور سریلی سریلی آواز سے کوئی لمبی سی स्टोरी सुनाएं تاکہ جو دو چار بھائی جاگ رہے ہیں وہ بھی مزے کی نیند سو رہے تو آج مجھے لگتا ہے ماشاء اللہ سارے لوگ بڑے نالجبل بیٹھے ہیں اور اس لیے کسی کا کوئی سوال بھی نہیں ہے تو میں بھی بڑا ریلیکس ہوں تو اس لیے سانا بھائی یادیں اگر کوئی آپ کے پاس لمبی سی اسٹوری ہو اگر آپ مجھے اگر نہیں چھ رہے تو اس کی صرف ایک ہی ادا ہو سکتی ہے اور یہ یقیناً یہ ہوگی کہ آپ کسی کے گھر میں کھانا کھانے پر بیٹھے ہوں گے کیونکہ اپنے گھر میں تو یہ بڑا مختصر سا کھانا کھاتے ہیں اور یہ ان کا ہمیشہ کا دستور ہے پورے رمضان شریف کی اس کار میں اس بات کی دعا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ میں نے آج بڑی شردا کی افطاری کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے گھر میں کیے اور جب کبھی یہ اسٹوری سناتے ہیں کہ آج تو افطاری پر یہ بھی پکا تھا وہ بھی پکا تھا فلاں بھی تھا فلاں بھی تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا اور بعد میں یہ بات کھل بھی جاتی تھی کہ وہ افطاری کسی اور کے گھر میں ہوتی تھی تو بہرحال اگر اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں تو مائیک پر آ جائیں اگر کسی کے گھر میں کھا رہے ہیں تو کے آئیے گا تو کوئی بھائی مائک لے کو ضرورت ہو اور اگر نہیں ہے تو ایڈمن جو ہیں وہ اپنے طور پر مائک کو سنبھال لیں اور جیسے دل چاہتا ہے اس کو چلائیں اور حسان بھائی نے کل جو ترکیب بنائی تھی آگے جدول جو, جو ترتیب دیا تھا اس کے مطابق اس کو جیسے بھی آپ نے روم کو رن کرنا ہے وہ آپ بہتر ٹھنڈیتے ہیں میرے لیے دعا کیجیے گا خوش میں یاد رکھیے گا ہر اچھے وقت میں جب بھی کبھی دعا کرنے لگے تو اپنے گنگار بھائی کو بھی یاد رکھیے کہ آپ سب کی دعاؤں کا طالب ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی بہتر سے بہتر جزاک فرمائے کیا پوچھ رہے ہیں کس چیز کے بارے میں آواز نہیں آ رہی ہے ابھی تو یار میں بول رہا ہوں آپ کو بھی سے نہیں آ رہی جی آج سے شروع ہو گیا ہے درس اور انشاءاللہ شاء اللہ کرا بھی رہی تو جاری رہے گا اور اگر کوئی مسئلہ نہ ہوا تو آپ بس دعا کرتے رہیے گا تو یار یہ اپنے فضانے میں بھی بھائی نہیں نظر آ رہے آج کل وہ کسی اور آئی ڈی سے آ رہے ہیں یا آ ہی اور میری لسٹ میں تو البن وہ میری لسٹ میں تو ہیں وہ پتہ نہیں چل جی انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ جی ان شاء اللہ جاوید ابھی تو ہم نے گمد کی ہے آپ شاہد اوید تھے جاوید بھائی تو انشاءاللہ تعالی میں دعا کرتا رہوں گا ابھی ہم نے آج میں نے آج جو کچھ بھی بیان کیا ہے اس کا سارا جو سواب ہے وہ آپ کی والرما کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اور جب میں آیا تھا تو شاید اسی وقت آپ ابھی ہو گئے تھے تو میں نے آپ سے تعزیت بھی کی تھی شاید آپ نہ سن ہوں تو ایک مرتبہ پھر میں اپنی طرف سے اور اپنے سب بھائی جو اس وقت یہاں موجود ہیں سب کی طرف سے تعزیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی والدہ اور رما کی بخش بھی فرمائے اور آپ سب کو آپ کے باقی جو بہن بھائی ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ صدرات فرمائے تو جوید بھائی ان پاکستان میں میرے لائق کوئی خدمت ہو کسی قسم کی تو مجھے ضرور بتائیے گا مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کے کام آ کر اور ان شاء اللہ تعالی دعاؤں میں تو ضرور شامل رہیں گی آپ کی والدہ مرحومہ کے لیے ان اللہ دعائیں ہوتی رہیں گی ساتھ ساتھ تو پھر بھی اگر کوئی کسی قسم کا کوئی حکم ہو کوئی خدمت میرے لائق ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا اپنا بھائی سمجھ کر تو اللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اس رقم کی بجاوری کر سکوں تو باقی سب بھائیوں سے بھی میں درخواست کر رہا ہوں کہ بھائی یہ جاوید بھائی کی والدہ منہما کے لیے سوسن دعا کے لیے جن کو پتا نہیں تھا پہلے جو ابھی آ رہے ہیں یا کوئی نئے بھائی اگر ہوں روم کے جو جاوید بھائی سے زیادہ واقف نہ ہوں تو مگر میں بچوں سے قرآن جی انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ ضرور جاوید بھائی ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ شاء بچوں کے بچوں سے قرآن, قرآن خانے بھی کروائیں گے اور ہر رات کو ہمارے یہاں طالبات کے مدرسے میں نقل ہوتی ہے تو اس میں ان خصوصی طور پر آپ کی والدہ منہما کا ختم شریح بھی دلائیں گے اور مزید انشاءاللہ شاء نماز کے بعد یا دیگر گاؤں میں بھی انشاءاللہ شاء کے ساتھ رہے گا تو آ جائیے بھائی کوئی بھائی مائک لے آنا چاہتے ہیں تو مائک فری کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں السلام علیکم و اللہ و